وما يكذب به الا كل معتد اور اسے نہیں جھٹلاتا مگر ہر وہ شخص جو حد سے تجاوز کرنے والا بدکار ہوتا ہے